بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف لام را کتاب ان قیمت آیا تو ملت حکیم الخب الف لام را یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم ہیں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 وَأَنِستَوْ رَبَّكُْ ثمُم متُبُ إلَيْهِومَِّرْركُب متَعَن حَسَنًا إى أَجَلِم مُسََّ إلَ أَجَلِم مُسَممَْ وَيؤْتِ كُ الذيذ فضل سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو وہ تم کو ایک وقت مقرر تک متائے نیک سے بہرہ مند کرے گا اور ہر صاحب بزرگی کو اس کی بزرگی کی داد دے گا اور اگر روگردانی کرو گے تو مجھے تمہارے بارے میں قیامت کے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ یسون سیا بہم یا نون احو علی مم بدا تدو دیکھو یہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ خدا سے پردہ کریں سن رکھو جس وقت یہ کپڑوں میں لپٹ کر پڑتے ہیں تب بھی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 فِي سِتَّةِ أَّامِ وَكَانَ عَْْشُهُ على المَ إِلَبُل وَكُمْ أَّكُمْ أَحسَنُوا عَمَلَ وَل إِ قُلتَئكُم مَ بُْرثونَ مِمْ بَعْدِ المَوْوت لَ يَقولًاَّذينَكَفَروا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 اور اجر عظیم ہے فلا اللہ کا تاری کم باب مایوح الحکا وہ بو سو کا ایکول ای یقول ادا لئی کا ضلع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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم تو صرف نصیحت کرنے والے ہو اور خدا ہر چیز کا نگہ بان ہے ام یقولون افترا قل فأتو بعشر سور مثلہی مفتریات ودعو من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین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 فہل تم مسلم اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ وہ خدا کے علم سے اترا ہے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں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 سب ضائع ہوا افم کا نانا بنتی ویت لو شاہدم منہ قبل ہی کتابوسا امام الا مینی وکف احزا بن فلافی مرحولا کن اکنا سلا مین بھلا جو لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتے ہوں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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَا الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ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 سبیل اللہ ویبغون ہا عوجا وهم بالآخرت ہم کافرون جو خدا کے رستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں اور وہ آخرت سے بھی انکار کرتے ہیں اولائک لم یکونو معجزین فی الارض وما كان لہم من دون اللہ من اولیاء لهم العذاب یہ لوگ زمین میں کہیں بھاگ کر خدا کو ہرا نہیں سکتے اور نہ خدا کے سوا کوئی ان کا حمایتی ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا کیونکہ یہ شدت کفر سے تمہاری بات نہیں سن سکتے تھے اور نہ تم کو دیکھ سکتے تھے یہی ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا اور جو کچھ وہ افطرا کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہا لا جرم انہم فی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 خوف علیکم عذاب یوم علیم کہ خدا کی سوا کسی کی عبادت نہ کرو مجھے تمہاری نسبت عذاب علیم کا خوف ہے فقال الملع الذین کفروا من قومہی ما نراک الا بشر مثلنا وما نراک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 وسم علیہ مالا ان اجری اللہ علب فاردین اور اے قوم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 ملک اکولین تزدری آئل کم لو خیو اللہ عالم بھی معافیم ان میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ خدا ان کو بھلائی یعنی اعمال کی جزائے نیک نہیں دے گا جو ان کے دلوں میں ہے اسے خدا خوب جانتا ہے اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہوں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 نما شار نے کہا کہ اس کو تو خدا ہی چاہے گا تو نازل کرے گا اور تم اس کو کسی طرح ہرا نہیں سکتے ولاک ان اوت ان, ان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 اور تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوہ کرے گا اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے حتی اذا جاء امرنا وفارتن نور قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین و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 کہ خدا کا نام لے کر کہ اسی کے ہاتھ میں اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے اس میں سوار ہو جاؤ بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَال وَنَادَا نُوحٌ ابنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ یا بُنَيَّ وَكَمْ معنا وَلَا تکم۔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 قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللَّهِ اِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا وہ مجھے پانی سے بچا لے گا انہوں نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر اس پر خدا رحم کرے اتنے میں دونوں کے درمیان لہر آہائل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا وکیل یابلا عیم اکی و سما اکلی عی وقلم امر و کبیل امرو وسط وت خلل جو دی اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا تو پانی خوش ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھیری اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لانت وَلَا دَا نُوحُ الرَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بِنِي مِنْ أَهْلِي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 اور ہم نے آدھ کی طرف ان کے بھائی ہوتھ کو بھیجا انہوں نے کہا کہ میری قوم خدا ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تم شرک کر کے خدا پر محض بہتان بانتے ہو یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا على الذي فطرنی افلا تعقلون میری قوم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 شہد اللہ وشہدو انی بری ام ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسے پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ میں خدا کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو میں اس سے بیزار ہوں پکی دون جمیاں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 وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو لابس آئے گا اور تم خدا کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگہ بان ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُوا بِرَحْمَتٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَا هُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيرٌ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 اور سن رکھو حود کی قوم آدھ پر پھٹکار ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اَعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ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 فالخا اتنہ نب یا بدو آبا ام ننا لفی شک و ام ننا لفی شک کم لَفِي تد رونا الہ ہی مریب انہوں نے کہا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 کہ اپنے گھروں میں تین دن اور فائدے اٹھا لو یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمه منا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز جب ہمارا حکم آگیا تو ہم نے صالح کو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 ہم قوم لوت کی طرف ان کے ہلاک کرنے کو بھیجے گئے ہیں اسحاق یاقوب اور ابراہیم کی بیوی جو پاس کھڑی تھی ہنس پڑی تو ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یاقوب کی خوشخبری دی قالت يا و عجوز و بعلي ان عجیب اس نے کہا اے ہے میرے بچہ ہوگا میں تو بڑیا ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے قالوا اتعجبين من امر الله رحمت الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجید انہوں نے کہا کیا تم خدا کی قدرت سے تعجب کرتی ہو اے اہل بیت تم پر خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں وہ سزاوار تعریف اور بزرگوار ہے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 وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَاُولَئِ بَنَاتِيهُنَّ أَظْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ اور لوت کی قوم کے لوگ ان کے پاس بےتحاشا دوڑتے ہوئے آئے اور یہ لوگ پہلے ہی سے فیل شنی کیا کرتے تھے لوت نے کہا کہ اے قوم یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں تو خدا سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری آبرو نہ کھو کیا تم میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں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 قَا يَا قَوْمِعْبُدُ اللهَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إلَهِ غَيْرُهُ وَلَا تَقُصُلْمِك يا للَومِيزَانَ إِ أَوَاكُمْ بِخَيد إِن أَوكُم بِخَيرِ وَإِني أَخَافُوا عَلَيْكُمْ عَذاَابَ يَوْمِم مُرْحِيكُ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 اور زمین میں خرابی کرتے نہ پھرو بقی اگر تم کو میرے کہنے کا یقین ہو تو خدا کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں يا شعیب کا ما یا بدا انفی ام والی نام ان تل علی مغد انہوں نے کہا شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے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 وم اریدو ان خالی فکم علا انہا کم ان اری دولہ مست پا تو ماں وما تو فیقی اللہ بل انہوں نے کہا کہ اے قوم دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں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 اے قوم میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم یا کی قوم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 اور اگر تمہارے بھائی نہ ہوتے تو ہم تم کو سنگสาร کر دیتے اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو قل یا قوم اره ظي اعذ من الله واتخذوه ورااكم ظهريا ان ربي بما تعملون محيط انہوں نے کہا کہ قوم کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر خدا سے زیادہ ہے اور اس کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے میرا پروردگار تو تمہارے سب اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہے و یا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا اني معكم رقيب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 گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے سن رکھو کہ مدیم پر ویسی ہی فٹکار ہے جیسی سمود پر فٹکار تھی ولاد اوسلام موسا بھی آیا وسلف اور ہم نے موسا کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا الا فراؤ نتباؤ امر فراؤ نو امر فرآن بے روشید یعنی فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف تو وہ فرون ہی کے حکم پر چلے اور فراون کا حکم درست نہیں تھا قومه يوم النار وبئس وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور ان کو دوزخ میں جا اتارے گا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 جس میں سب خدا کے روبرو حاضر کیے جائیں گے وما نؤخره إلا لأجل معدود اور ہم اس کے لانے میں ایک وقت معین تک تاخیر کر رہے ہیں یو میلا تک اللہ بھی اتنی ہی فمن و سعید جس روز وہ آ جائے گا تو کوئی متنفس خدا کے حکم کے بغیر بول بھی نہیں سکے گا پھر ان میں سے کچھ بد بخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت شکوف پن لہم فی ہا ذفی و شہید تو جو بد بخت ہوں گے وہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے اس میں ان کو چلانا اور دھارنا ہوگا خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید اور جب تک آسمان اور زمین ہیں اسی میں رہیں گے مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے بے شک تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے کر دیتا ہے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 یہ خدا کی بخشش ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگی فلافی مر مایا بلا مایا بدونا اللہ کا مایا اب دبا اہم قبل وفو ہم نصیب قوس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 کہ خدا نیکوکاروں کا نم من من في إلا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ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 اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو جب کہ وہاں کے باشندے ہوں ازراہ ظلم تباہ کر دے مختلف اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت کر دیتا لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے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 کہ میں دو کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا وہ وَجَاءَكَ فِي کا من وَمَوْعِظَةٌ کفی لِلْمُؤْمِنِينَ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم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 ہم اپنی جگہ عمل کیے جاتے ہیں اور نتیجۂ اعمال کا تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں